ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا رب نفر ظنو بنا و فرانسی و ربن تخذیم ان کیل تخل فلم بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردکار آپ نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا آپ پاک ہیں پس ہمیں عذاب آنکھ سے بچا لیجئے اے ہمارے پالنے والے آپ جسے جہنم میں ڈالیں یقیناً آپ نے اسے رسوا کیا اور ظالموں کا مددگار کوئی نہیں اے ہمارے رب ہم نے سنا کہ منادی کرنے والا بآواز با بلند ایمان کی طرف بلا رہا ہے کہ لوگو اپنے رب پر ایمان لاؤ پس ہم ایمان لائے اے اللہ اب آپ ہمارے گناہ معاف فرمائیے اور ہماری برائیوں ہم سے دور کر دیجیے اور ہماری موت نیک لوگوں کے ساتھ کیجیے اے ہمارے پرورش کرنے والے اللہ ہمیں وہ دیجیے جس کا وعدہ آپ نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے یقیناً آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے سامعین بن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کی ترغیب اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آسمان جیسی بلند اور وسعت والی مخلوق اور زمین جیسی پست اور سخت لمبی چوڑی مخلوق پھر آسمان میں بڑی بڑی نشانیاں مثلاً چرنے پھرنے والے اور ایک جا ٹھہرنے والے ستارے اور زمین کی بڑی بڑی پیداوار مثلاً پہاڑ اور جنگل اور درخت اور گھاس اور کھیتیاں اور پھل اور مختلف قسم کے جاندار اور کانے اور الگ الگ ذائقے والے اور طرح طرح کی خوشبوؤں والے اور مختلف خواص والے میوے وغیرہ کیا یہ سب آیات قدرت ایک سوچ سمجھ والے انسان کی رہبری اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کر سکتی جو اور نشانیاں دیکھنے کی ضرورت باقی رہے پھر دن رات کا آنا جانا اور ان کا کم زیادہ ہونا پھر برابر ہو جانا یہ سب اس زبردست علم والے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی پوری پوری نشانیاں ہیں اسی لیے آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ اس میں اقل مندوں کے لیے کافی نشانیاں ہیں جو پاک نفس والے ہر چیز کی حقیقت پر نظریں ڈالنے کے عادی ہیں اور بے وقوفوں کی طرح آنکھ کے اندھے اور کان کے بہرے نہیں جن کی حالت اور جگہ بیان ہوئی ہے کہ وہ آسمان اور زمین کی بہت سی نشانیاں پیروں تلے رونتے ہوئے گزر جاتے ہیں اور غور و فکر نہیں کرتے ان میں کے اکثر باوجود اللہ کو ماننے کے پھر بھی شرک سے نہیں بچ سکتے ابھی نقل مندوں کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں کہ وہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ کا نام لیا کرتے ہیں بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو لیٹے لیٹے ہی صحیح یعنی کسی حالت میں اللہ کو یاد کرنے سے غفلت نہ برتو دل میں اور پوشیدہ اور زبان سے ذکر اللہ کرتے رہا کرو یہ لوگ آسمان و زمین کی پیدائش میں نظریں دوڑاتے ہیں اور ان کی حکمتوں پر غور کرتے ہیں جو اس خالق اقتا کی عظمت و قدرت علم و حکمت اختیار و رحمت پر دلالت کرتی ہیں سلیمان دارانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گھر سے نکل کر جس جس چیز پر میری نظر پڑتی ہے میں دیکھتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت مجھ پر موجود ہے اور میرے لیے وہ باعث عبرت ہے حسن بصیر الرحمہ اللہ کا قول ہے کہ ایک ساتھ یعنی ایک گھڑی غور و فکر کرنا رات بھر کے قیام سے افضل ہے فدئی اپنی آیات رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حسن بصیر الرحمہ اللہ کا قول ہے کہ غور و فکر اور مراقبہ یعنی دھیان دینا ایک ایسا آئینہ ہے جو تیرے سامنے تیری برائیاں بھلائیاں پیش کر دے گا سفیانی اپنی عینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں غور و فکر ایک نور ہے جو تیرے دل پر اپنا پرتو ڈالے گا اور بسا اوقات یہ بیت پڑتے عید علم اوکینت لہو فکرتن ففیق اللیش ان لعبرتن یعنی جس انسان کو باریک بینی کی اور سوچ سمجھ کی عادت پڑ گئی اسے ہر چیز میں ایک عبرت اور آیت نظر آتی ہے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں خوش نصیب ہے وہ شخص جس کا بولنا ذکر اللہ اور نصیحت ہو اور اس کا چپ رہنا غور و فکر ہو اور اس کا دیکھنا عبرت اور تمبی ہو لقبان حکیم رحمتہ اللہ علیہ کا یہ حکمت آموز مقولہ بھی یاد رہے کہ تنہائی کی گوشہ نشینی جس قدر زیادہ ہو اسی قدر غور و فکر اور انجام بینی زیادہ ہوتی ہے اور جس قدر یہ بڑھ جائے اسی قدر وہ راستے انسان پر کھل جاتے ہیں جو اسے جنت میں پہنچا دیں وہ ابن اپنے منب رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس قدر مراقبہ زیادہ ہوگا اسی قدر سمجھ بوجھ تیز ہوگی اور جتنی سمجھ زیادہ ہوگی اتنا علم نصیب ہوگا اور جس قدر علم زیادہ ہوگا نیک اعمال بھی بڑھیں گے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ از وجل کے ذکر میں زبان کا چلانا بہت اچھا ہے اور اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا افضل عبادت ہے مغیث بن اسود رحمہ اللہ مجلس میں بیٹھے ہوئے فرماتے کہ لوگوں قبرستان ہر روز جایا کرو تاکہ تم کو انجام کا خیال پیدا ہو پھر اپنے دل میں اس منظر کو حاضر کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو پھر ایک جماعت کو جہنم میں لے جانے کا حکم ہوتا ہے اور ایک جماعت جنت میں جاتی ہے اپنے دلوں کو اس حال میں جذب کرو اور اپنے بدن کو بھی وہیں حاضر جان لو جہنم کو اپنے سامنے دیکھو اس کے ہتوڑوں کو اس کی آنکھ کے قید کو اپنے سامنے لاؤ اتنا فرماتے ہی دھاڑے مار مار کر رونے لگتے ہیں یہاں تک کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک شخص نے ایک راہب سے قبرستان اور ایک کوڑا ڈالنے کی جگہ پر ملاقات کی اور اس سے کہا اے راہب تیرے پاس اس وقت دو خزانے ہیں ایک خزانہ لوگوں کا یعنی قبرستان ایک خزانہ مال کا یعنی کوڑا کرکٹ پاخانہ پیشاب ڈالنے کی جگہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کھنڈرات پر جاتے اور کسی ٹوٹے پوٹے دروازے پر کھڑے رہ کر نہایت حسرت و افسوس کے ساتھ آواز نکالتے اور فرماتے اے اجڑے ہوئے گھروں تمہارے رہنے والے کہاں ہیں پھر خود فرماتے سب زیر زمین چلے گئے سب فنا کا جام پی چکے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہمیش کی والی بقا ہے عبداللہ بن عباس صدی اللہ عنہ کا ارشاد ہے دو رق آتے جو دل بستگی کے ساتھ ادا کی جائیں اس تمام نماز سے افضل ہیں جس میں ساری رات گزار دی لیکن دلچسپی نہ تھی حسن بصی الرحم اللہ فرماتے ہیں اے ابن آدم اپنے پیٹ کے تیسرے حصے میں کھا تیسرے حصے میں پانی پی اور تیسرے حصے ان سانسوں کے لیے چھوڑ جس میں تو آخرت کی باتوں پر اپنے انجام پر اور اپنے اعمال پر غور و فکر کر سکے بعض حکیموں کا قول ہے جو شذ دنیا کی چیزوں پر بغیر عبرت حاصل کیے نظر ڈالتا ہے اس غفلت کے اندازے سے اس کی دل کی آنکھیں کمزور پڑ جاتی ہیں بش ابن الحرت الحافی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اگر لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خیال کرتے تو ہرگز ان سے نافرمانی نہ ہوتی عامر عبد دقص رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم سے سنا ہے کہ ایمان کی روشنی غور و فکر اور مراقبے میں ہے مسیح ابن مریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ابن آدم اے ضعیف انسان جہاں کہیں تو ہو اللہ تعالی سے ڈرتا رہ دنیا میں آجزی اور مسکینی کے ساتھ رہ اپنا گھر مسجدوں کو بنا لے اپنی آنکھوں کو رونا سکھا اپنے جسم کو صبر کی عادت سکھا اپنے دل کو غور و فکر کرنے والا بنا کل کی روزی کی فکر آج نہ کر امیر المینین عمر بناد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے رو دیے لوگوں نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا میں نے دنیا میں اور اس کی لذتوں میں اور اس کی خواہشوں میں غور فکر کیا اور عبرت حاصل کی جب نتیجہ پر پہنچا تو میری امنگیں ختم ہو گئی حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے اس میں عبرت و نصیحت ہے اور واض و پند ہے حسین ابن عبد الرحمان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے اشعار میں اس مضمون کو خوب نبھایا ہے بس اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی مدح و صنا بیان کی جو مخلوقات اور کائنات سے عبرت حاصل کریں اور نصیحت لیں اور ان لوگوں کی مذمت بیان کی جو قدرت کی نشانیوں پر غور نہ کریں ممنوں کی مدح یعنی تعریف میں بیان ہو رہا ہے کہ لوگ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ آپ نے اس خلق یعنی اس مخلوق کو ابس اور بیکار نہیں بنایا بلکہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے تاکہ بروں کو برائی کا بدلہ اور نیکوں کو نیکیوں کا بدلہ عطا فرمائے پھر اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں کہ آپ اے اللہ اس سے منزہ ہیں کہ کسی چیز کو محمل بنائیں اے خالق الخلق اے عدل و انصاف سے کائنات کو رچانے والے اے اللہ اے نقصانوں اور عیبوں سے پاک ذات ہمیں اپنی قوت و طاقت سے ان امال کی توفیق رفیق فرمائیے جن سے ہم آپ کے عذابوں سے نجات پالیں اور آپ کی نعمتوں سے مالا مال ہو کر جنت میں داخل ہو جائیں یہ یوں بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ جسے آپ جہنم میں لے جائیں اسے آپ نے برباد کر دیا ذلیل و خوار کر دیا اور مجمع حشر کے سامنے انہیں رسوا کیا ظالموں کا کوئی مددگار نہیں انہیں نہ کوئی چھوڑا سکے نہ بچا سکے نہ آپ کے ارادے کے آگے آ سکے اے ہمارے رب ہم نے پکارنے والے کی پکار سن لی ہے جو ایمان اسلام کی طرف بلاتا ہے مراد اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو فرماتے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ ہم ایمان لا چکے اور تابے داری بجا لائے پس ہمارے ایماندار اتباع کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے ان کی پردہ پوشی کیجئے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دیجئے اور ہمیں صالح اور نیک لوگوں کے ساتھ ملا دیجئے آپ نے ہم سے جو وعدے اپنے رسولوں کی زبانی کیے ہیں انہیں پورا فرمائیے اور یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو وعدہ آپ نے اے اللہ اپنے رسولوں پر ایمان لانے کا لیا تھا لیکن پہلا معنیٰ ظاہر ہے احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ رات کو تجدد کے لیے جب اٹھتے تب سورۂ عمران کی ان دس آخری آیات کی تلاوت فرماتے چنانچہ بخاری شریف میں ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنی خالہ ام المنین میمونا بن ترخص رضی اللہ عنہ کے گھر رات گزاری یہ رسول اللہ کی زوجہ اور میری خالہ تھیں رسول اللہ جب آئے تو تھوڑی دیر تک تو آپ میمونہ رضی اللہ عنہ سے باتیں کرتے رہے پھر سو گئے جب آخری تہائی رات باقی رہ گئی تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے انفکل قصہ سے آخر صورت تک کی آیت تلاوت فرمائیں پھر کھڑے ہوئے مسواک کر کے وضو کیا اور گیارہ رکعت نماز ادا کی یعنی تحجد کی بلا رضی اللہ عنہ کی صبح کی اذان سن کر پھر دو رکعتیں صبح کی سنتیں پڑھیں پھر مسجد میں تشریف لا کر لوگوں کو صبح کی یعنی فجر کی نماز پڑھائی صحیح بخاری میں یہ روایت دوسری جگہ بھی ہے کہ بستر کے ارد میں تو میں سویا اور لمبائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زوجہ صاحبہ ام المؤمنین میری خالہ میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہ لیٹیں آدھی رات کے قریب قریب کچھ پہلے یا کچھ بعد رسول اللہ جاگے اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھیں ملتے ہوئے ان دس آیات کی تلاوت کی پھر ایک لٹکی ہوئی مشک میں سے پانی لے کر بہت اچھی طرح کامل وضو کیا اور نماز کو کھڑے ہو گئے میں نے بھی کھڑے ہو کر اسی طرح سب کچھ کیا اور آپ کی بائیں جانب آپ کی اقتدا میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا رسول اللہ نے اپنا داہنا ہاتھ میرے سر پر رکھ کر میرے کان کو پکڑ کر مجھے گھما کر اپنی دائیں جانب کر لیا اور دو رکعتیں کر کے چھ مرتبہ یعنی بارہ رکعتیں پڑھیں پھر وطر پڑھا اور لیٹ گئے یہاں تک کہ معذن نے آ کر نماز کی اطلاع کی رسول اللہ نے کھڑے ہو کر دو ہلکی رکعتیں ادا کی یعنی سنتیں اور باہر آ کر صبح کی یعنی فجر کی نماز پڑھائی ابن مردویہ کی اس حدیث میں ہے کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے میرے والد عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم آج کی رات رسول اللہ کی آل میں گزارو اور آپ کی رات کی نماز کی کیفیت دیکھو رات کو جب سب لوگ عشاء کی نماز پڑھ کر چلے گئے میں بیٹھا رہا جب رسول اللہ جانے لگے تو مجھے دیکھ کر فرمایا کون عبد اللہ میں نے کہا جی ہاں فرمایا کیوں رکے ہوئے ہو میں نے کہا والد صاحب کا حکم ہے کہ رات آپ کے گھر گزاروں تو فرمایا بہت اچھا آؤ گھر آ کر فرمایا بستر بچھاؤ ٹاٹ کا تکیہ آیا اور رسول اللہ اس پر سر رکھ کر سو گئے یہاں تک کہ مجھے آپ کے خراٹوں کی آواز آنے لگی پھر رسول اللہ جاگے اور سیدھی طرح بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھ کر تین مرتبہ صبح نل القدوس پڑھا یعنی پاک ہے اللہ کی ذات جو بادشاہ ہیں اور انتہائی زیادہ پاک ہیں پھر سورہ علی عمران کے خاتمے کی یعنی دس آیتیں پڑھیں اور روایت میں ہے کہ آیات کی تلاوت کے بعد رسول اللہ نے یہ دعا پڑھی الله مجعل في قلبي نوراً وفي سمعي نوراً وفي بصري نورا وعن يميني نوراً وعن شمالي نوراً ومن بين يدي نوراً ومن خلفي نوراً ومن فوقي نوراً ومن تحتي نوراً وأعظم لنوراً يوم القيامة يدوى بعض هذه طريق سبي مرضيه جنك معناه ألا مري الدلم نور بدا کرديجيه مري كانوم نور مري آكوم نور مري سيدي جانب نور میری دائیں جانب نور میرے سامنے نور میرے پیچھے نور میرے اوپر نور میرے نیچے نور اور میرے نور کو بروز قیامت زیادہ فرما دیجیے